بسم اللہ الرحمن الرحیم دورہ تربیت نظام الاوقات بیداری صبح سادک سے سوا دو گھنٹے پہلے تحجد آدھا گھنٹہ مراقبات آدھا گھنٹہ تلاوت ایک گھنٹہ دو رکعت سنت فجر اس کے بعد چالیس مرتبہ یہ دعا یا حی یا قیوم لا اللہ عنتب رحمتی کا استغیث پھر اپنے لیے امت مسلمہ کے لیے والدین و اہل و عیال کے لیے اپنی جماعت کے لیے دورہ تربیت کی کامیابی اور عند اللہ مقبولیت کے لیے دعائیں کریں نماز فجر با جماعت تقبیر اولا کے ساتھ نماز فجر کے بعد مصنون اذکار اور سورہ یاسین منزل اور عاد فتحیہ ایک ہزار بار سبحان اللہ و ہمد ہی نوافل اشراق و دعا مذاکرہ نماز تلاوت وغیرہ کی تصحیح و تعلیم کا انفرادی تقاضے ناشتہ جمع ناشتہ کے بعد بیان تجدید ایمان تجدید توبہ اور تجدید عہد کے موضوع پر افضل الذکر لا الہ بارہ سو مرتبہ بین الجہری و یعنی نہ تو بہت زیادہ بلند ہو اور نہ ہی بالکل پست بلکہ درمیانہ آواز کے ساتھ ہر ایک سو کے بعد کلمہ مکمل کریں اور درود شریف پڑھیں اور ہر بار اِل اللہ کی ضرب کے ساتھ یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا نور دل میں اتر رہا ہے جائزہ کھانا قیلولہ نماز ظہر با جماعت تقبیر اولا کے ساتھ اس میں اعظم اللہ کا ذکر پندرہ ہزار بار اول آخر سات سات بار درود شریف یا خبیر یا آخر و ایک ہزار بار آخر میں اپنی اصلاح کی دعا نماز عصر با جماعت تقبیر الا کے ساتھ پہلا کلمہ درود شریف استغفار اور تیسرا کلمہ سو سو بار اللہ انی ہدا وطق الفاف و الغنا ایک سو بار ورزش چہل قدمی نماز مغرب با جماعت تقبیر کے ساتھ نوافل العوابین بیس رکعت کھانا نماز شعبہ جماعت تقبیر اولا کے ساتھ فضائل جہاد اور زاد مجاہد کی تعلیم محاسبہ مراقبہ موت آرام